الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادله لأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث الله علي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور مفتساتها وكل موضفة بذعى وكل مددى من يثعي الله ورسوله فقد رشد وقتدى ومن يعسي الله ورسوله الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم حانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك عند العليم يسر لي أمري وحد الوقضة من لسانية قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا دخلوا في سلم ورلاد شیطوان ان نق و معاہدوں آج کے دن کی ہمارے لیے امید لی ہے آج کے دن ہمیں آزادی کی نعمت حاصل ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے اس کی توفیق بہت بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے سرب و نے موسا علیہ السلام کو فرعون کی طرف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 یہ موسا علیہ السلام کی بے کی مقاصد میں سے اور جو بالآخر حاصل ہو فرعون اور آل فرعون عرق ہو گئے جو شخص بھی طاقت کے نشے میں دوت ہوتا ہے ان میں الہی ہے وہ اپنے ہیبت ناک انجام تک پہنچ گئے فراون بھی اپنے انجام کو پہنچا عرق اور بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے آزادی نصیب ہو گئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم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 یہ دن ہماری آزادی کا دن ہے اسی دن فرعون اور فرعون کی آل غرق خوش اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رہا یہودیوں کا فعل ہے یہودی اب غل و اللہ فی الحال اس زمین میں سب سے زیادہ مقبوض نفرت کے قابل رحدیر قوم یہودی اور ان کی سوچ کا اندازہ کیجیے کہ اپنی آزادی کے دن وہ ردا رکھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاع فرمایا کہ موسا اخونا موسا تو ہمارا بھائی, بھائی ہے ہم نہ حقوں میں موس ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسا علیہ السلام کا وہ ہمارا بھائی, بھائی بھائی ہونے کا معنی کیا ہے ایک اور حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے المبیا اقبت اللہ آپس میں اللہ بھائی سارے انبیا آپس میں اللہتی بھائی دیر ہوں واحد ان کا دین ایک ہی اللہ بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ ایک مائیں مختلف ہوں بھائیوں کے دین قسمیں ہیں حقیقی بھائی جن کے ماں اور باپ ایک ہوں اللہ بھائی جن کا باپ ایک ہو اور مائیں مختلف ہوں اور اقیاسی بھائی جن کی ماں ایک ہو اور باپ مختلف ہوں جیسے ایک عورت شادی کر لے پھر بیوہ ہو جائے اور کسی اور مر سے نکاح کر لے اور ہر شوہر سے اولاد ہو یہ باپ مختلف ہیں لیکن ماں ایک ہے یہ اقیافی بھائی کہلاتے ہیں رسود اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کو اللہ بھائی قرار دیا یہ جن کا اصل ایک ہے باپ ایک ہے اور یہاں اصل سے مراد توحید سارے انبیاء کا عقیدہ توحید ایک ہے اور ان کی فہرشت کا مقصد بھی توحید کو بیان کرنا ہے ولقت وحسنا في كل جو مجب ان ہے الله اللہ وسطین تعبود ہم نے ہر قوم میں رسول بھیجے اس ایک دعوت کے ساتھ کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور تاغد کا انکار مار سلنا کمل قمل رسول اللہ نور گلّہ الح اللہ خبل ہم نے سے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 باعت بار عقیدے کے با اعتبار من ہے قوم یہود کو اپنے عقیدے سے بغاوت اختیار کر چکی ہے انحراف اور احادد کا راستہ اختیار کر چکی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل بدعا کی تھی کہ لعن اللہ یہود اب النقار اطلاع تو مساجد کہ اللہ یا العزت یہودیوں پر عیسائیوں پر لائن برسائے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 یہود ان نصارا پر لا کی بدعا فرمائی اور پیغمبر علیہ السلام کا یہ فرمان بھی ہے نمن خان قبل حکم حزب نا بن نا کہ تم لوگ سابقہ قوموں کی ہو بہو بہ پیروی کرو گے خیر و شر میں انہوں نے جس راستے کا انتخاب کیا تم بھی کرو گے جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بالکل مشابے ہوتا ہے رنگ میں ڈیزائن میں سائز میں کوئی فرق نہیں ہوتا اس طرح تم بھی یہ کے مشابه بن جاؤ گے اور کوئی فرق نہیں ہوگا حتہ لو داخلہ تم جحر خرض اللہ دخل تو وہ ہو اگر کوئی شخص ان میں سے سانحے کے بل میں داخل ہوا ہو جو ایک جانور ہے تو تم بھی داخل ہو گے حتى لو ناکاہو ام مہم الانی حق کہ اگر کسی یا عیسائی نے اپنی والدہ سے نکاح کر لیا ہو تو تم بھی کرو گے اس قدر مشابہ ہوگی یہود و نصارہ کا ایک شیل نبیوں کی قدروں پر سجدہ گاہ بنانا خب تعمیر کرنا عمارتیں بنانا تو آج یہاں ان کی ترجمانی کون کر رہے ہیں ان کا تشبہ کس نے اختیار کیا ہوا اور پیغمبر اسلام کا فرون بالکل حق ہے کہ تم ان کی ہو بہ پیروی کرو گے اس کے مظاہر دکھائی دیتے ہیں. یہ ایک قوم کی آزادی ہے یہ حصول کے لیے اللہ رب العزت نے باقاعدہ اپنے پیغمبر کو بھیجا اور بعد میں بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور قائم رہا وہ آزادی ایک نعمت ہے جو اللہ کے فضل سے ہمیں حاصل ہوئی اور ہمارا ملک اس لحاظ سے متمین ہے اور ممتاز ہے کہ اس کی آزادی میں ایک نظریہ شامل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 اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس کی نعمتیں حاصل ہونے کے اسباب ہیں وہ نافید ہو جو اللہ رب العزت اپنی نعمتیں کو عطا فرماتا ہے اور اپنا فضل عطا فرماتا ہے لیکن کچھ اسباب کے ساتھ احفظ اللہ احفظ ہے تم اللہ کے دین کی حفاظت کرو اس کی حدود کی حفاظت کرو اس کی توحید کی حفاظت کرو اس کے پروٹوکول کی حفاظت کرو اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا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 کہ نظام سے ایک طرح سے بغاوت اختیار کر رکھی ہے اور یہاں ہر چیز امپورٹڈ ہے باہر سے سیاست بھی فرنگی اور قانون بھی فرنگی اور تعلیم بھی فرنگی تو پھر اللہ رب عزت کا فضل اور اس کا احسان ہمیں کیسے حاصل ہو سکتا ہے اس طرح اپنے نظریے سے ہم نے سراسر انحراف اختیار کیا ہوئے, کیے ہوئے اور جو ادھر حق کی جو شکل دکھائی نہیں دیتی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 ہارے کے کائنات کے قانون میں اللہ رب العزت کی حاکمیت ہے اکثریت کی نہیں اکثریت ایک بت ہے جس کو پاش پاش ہونا چاہیے اکثریت کی کبھی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی رسول اللہ ان کی حدیث ہے کہ ان تمناس کو اویلیبل ایسے لات وجودیم راہر کہ لوگوں کی اکثریت اس کے مثال اس شخص کسی ہے جو سو اونٹ پالتا ہے کھلاتا ہے پلاتا ہے بظاہر اونٹ تو بہت ہیں مگر ان میں سواری کے قابل کوئی نہ ہو اس کے کام آنے والا کوئی اونٹ نہ ہو تو پھر سو کی تعداد کا کوئی فائدہ نہیں تعداد بہت بڑی ہے ایک بڑا سرمایہ ہے لیکن وقت آنے پر کوئی کام نہ آئے فرمایا کہ یہ مثال ہے لوگوں کی کثرت کا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 کسی انگریز کی عدالت پر پیش ہوتے ہیں اور ان کی تائید اور موفت سے ان کی تنفید ہوتی ہے اگر موافت نہ کریں تو ان کی تنفید نہیں ہوتی یہ سب کا سب بغاوت ہے اسلامی قوانین سے اللہ رب العزت کی حکومت سے اور اس کی احکام اور فرامین سے پھر یہ آزادی صرف ابدان کو حاصل ہوئی ہے اور وہ بھی ایک بے معنیٰ آزادی آج اگر آپ دیکھیں رات سے آپ دیکھیں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 فصلکم عالمی بنی اسرائیل کو پورے جہانوں پر فوقیت دی گئی برتری دی گئی فضیلت دی گئی جو ایک اعزاز تھا ان کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس نعمت کا حق ادا کرتے اللہ کا شکر ادا کرتے ایسا نہ ہو سکا انہوں نے قدم قدم پر اللہ کی بغاوت کی علیہ السلام سے ایک مالدانہ رویہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس اعزاز کو چھین لیا اب یہ اعداد امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کنتم خیر خریو امت تم سب سے بہترین امت ہو لیکن اللہ رب العزت کے اصول ہیں قوانین ہیں ان کی پاس داری ضرورت ہے ضروری ہے اللہ تعالی کسی کی محبت سے مجبور نہیں وہ ذات مجبور نہیں ہے اور نہ یہ سمجھا جائے کہ ہم امت محمدی ہیں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 اللہ کی طرف وجوہ اختیار کریں اس کے دین کی طرف اس کے احکان کی طرف شریعت کی طرف اور اس کی سچی توحید اس ملک میں نافذ ہو اور اس کے پیارے پیغمبر محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حاکمیت کی یہاں تنفیذ ہو اس کا عدم ہو اس کا اظہار ہو ہو اس کے لیے تو یقین یہ اللہ کی رضا کی علامت ہوگا مگر اگر ہم اللہ تعالیٰ کے نظام سے مسلسل بغاوت اختیار کیے رہے جیسا کہ آہستہ آہستہ فتنے اور خسارے اور نقصانات ہم پر قائم اور مسلط ہیں تو ایک وقت آ سکتا ہے کہ اللہ رب العزت کسی بھیانک عذاب میں ہمیں مبتلا کر دیں اور ایک ایسی آزمائش ہم پر نافذ ہو جائے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 یہ بات اسی طرح پہنچتی ہے دعوت دین کا کام بڑا دھیما ہے بڑا باوقار ہے دعوت دین کو لوگوں نے مختلف مفروبوں کے تحت بہت زیادہ شریعت سے دور کر دیے جس قدر یہ فریدہ مقدس ہے اسی قدر اس فریدے میں بہت سے نقائص لوگوں نے شامل کر دیے کوئی یہ سمجھا کہ دعوت جلس اور جلوسوں کی رہی نے منت ہے جس میں ڈے تکے نارے ہوں اچھل کود ہو حالانکہ یہ ہرگز نہیں ہے ایسا دین کا مزاج نہیں ہے اور یہ دین کے وقار کے مناسب ایک جماعت یہ سمجھتی ہے کہ دعوت کا طریقہ یہ ہے کہ گھر گھر جایا جائے, جائے دستر دی جائے اور گھر والوں کو باہر نکالا جائے اور ان سے کہا جائے کرنا پڑو اور ان کو دعوت دی جائے اس فکر کے حامل بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو دعوت دینے کے لیے پاؤں دمانے پڑے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 ایک ادائی بھیجتا ہے کسی قوم اور کسی علاقے اور خطے میں کمبیا کی جماعت نہیں گئی ایک ہی نبی گیا ہے یہی دعوت کا وقار ہے اور یہی دعوت کا منصب ہے تو لوگوں نے اپنے اپنے محفوظوں کے تحت اس دعوت کو اپنے سانچوں میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے لیکن ہم آزاد حدیث ان سارے سانچوں سے بیدار ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اس دعوت کے تعلق سے انہی توروں کو اپنائیں جو توروں اللہ کے پیارے پہ ہم نے اپنا جو طور پہ اللہ کے انبیاء نے اپنائے اور ہمارے سم نے بالکل واضح اور کھلی کتاب کی مانے میں اور یہی ایک بچاؤ کا راستہ ہے کہ سچے دین کو ہم سمجھیں اپنے اوپر اس کی تنقید کریں اور پھر آگے اپنی مملکت میں جس کو ہم نے ایک خاص نظریے کے تحت حاصل کیا اس مملکت میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کریں اور یہ یوم آزادی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 اپنے خطے میں پہنچ کر آزادانہ مریض اللہ کی عبادت کریں یہ مقصد تو نہیں ہے کہ آزاد ہو کر ہم دھماکے کریں آزاد ہو کر ہم فائرنگ کریں آزاد ہو کر ہم رقص و ثبوت کی محفلیں اٹینڈ کریں اور آزاد ہو کر ہم شیطانی اعمال کو اجاگر دیں جیسا کہ رات راستے جاری ہے ایک عجیب اشتدا ایک عجیب بدتمیزی کا طوفان وفا ہے کہ یہ آزادی کے تقاضے ہیں ہرگز نہیں یہ تو اللہ کی ناراضگی کو داغت دینے کے متراض ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح دین کو سمجھیں اپنی اگر کی تنفید کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی مملکت میں جس کے حصول میں نظریہ کار کرنا ہے یہ اسلام ناصد ہوگا اللہ کا دین آئے گا اور یہاں سے افر و الحاط رخصت ہوگا تو اس نظریے کی تکمیل کی جدو جہد کریں اور یہ این عبادت ہے کہ اس پیغام کو آگے پہنچایا جائے اور اس کے نشر و اشاعت کی کوشش ہو یہ اللہ کے رضا کا راستہ ہے اور اس مملکت کے بقا کی ایک صورت ہے ورنہ ہماری حرکتوں سے ہمارا ایک بازون سے کٹ چکا ہے پاکستان اس وقت مکمل نہیں ہے ناطے سے جس مکمل پاکستان کو لا الحد اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا وہ آدھا کٹ چکا ہے ہماری نارایتگیوں کی بنا تھا اور باقی آج ہے بہت سے فطروں کی زد میں ہے اور بہت سی الگاریں اپنی لپیٹ میں اس کو لے چکی ہیں اور ہم ہوش کے ناخن نہیں لیتے اور بیدار ہونے کی کوشش نہیں کرتے اس کا راستہ صرف اللہ کے رجوع اختیار کرنے کا ہے اور سچے دین کو اختیار کرنے کا سچا دین رجوع اللہ توحید خالص اور اللہ کے تمبر کی سنت بچاؤ کا راستہ ہے اور اس مملکت کے بقا کی بنیاد ہے اور اگر اس کے بغاوت ہوگی تو پھر جیسے ایک آدھا ملک ہمارا کٹ چکا اللہ نہ کرے باقی کے پیچھے بھی لوگ پڑے ہوئے ہیں اس کو ختم کرنے کے درپئے ہیں اور خارجی اور داخلی سازشیں بالکل ہم قدم ہو چکی ہیں اور وہ باہمی طاقت کے ساتھ حملہ حاضر ہیں اور ہمیں قطر کوئی ہوش نہیں ہے ہم باقی مفادات الجھے ہوئے ہیں تو یہ چیز انتہائی خطرناک اور مقام ہو سکتی ہے قومیں کیسے تباہ ہوتی ہیں ہمیں ان امور کا اندازہ ہونا چاہیے اور قوموں کی بقا کے راستے کیا ہیں ان امور کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ بقاء صاحب فرماتا ہے کب جب ہمارے برعزت کی توہین کی ساتھ وفاداری ہو اور اس کے نظام کی ساتھ وفاداری ہو اگر بغاوت ہوگی تو اللہ ان سے ناراض ہوگا اور اللہ کی ناراضگی سارے خطرات اور نقصانات کا تیز فہما ہو سکتی ہے جبکہ اللہ کی محبت ہماری بتا ہے احفاظ اللہ یہ کر اللہ کے دین کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا احفاظ اللہ تجدار دجل کر اللہ کے دین کی حفاظت کرو ہمیشہ اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے ہمیشہ یہ اللہ حرعت تمہاری حفاظت کرے گا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 تو ہمیں کیا کرنا ہے سچی توبہ ہمیں کیا کرنا ہے رجوع دین ہمیں کیا کرنا ہے رجوع توحید ہمیں کیا کرنا ہے رجوع سننا ان کا صحیح فہم اور ادراک اپنے اوپر اپنے اہل پر ان کی تنخیب اور اس تنخیب کی کوشش کو عام کرنا ایک مربوط دعوت جو انبیاء کے اصولوں اور طرق پر قائم ہو انبیاء کی بنیادوں پر قائم ہو اور وہی چیز کامیابی کا پیچ خیمہ ہے یہ انشاءاللہ شاء فلاح رشد اور کامیابی کا راستہ ہے کہ حمبر اسلام نے اپنی پہلی دعوت میں اس نقطے کو آشکارا کر دیا تھا کہ قول اللہ عمد اللہ تفصیل اگر فلاح چاہتے ہو کامیابی چاہتے ہو ہمیشہ کی کامیابی بلکہ ہر وقت کی کامیابی دنیا میں کامیابی آخر میں کامیابی قبر میں کامیابی تو قول اللہ عمد اللہ اللہ کی توحید کو مان لو اللہ کی توحید کا اقرار و اعتراف کر لو تمہیں اللہ کامیابی کا اعتراف برا دے گا اگر کامیابی چاہتے تو کامیابی حاصل کرنے کا جو نسخہ ہے نسخہ یقین وہ اللہ کے پیارے دسمبن نے بیان کر دیا یہ نسخہ یہ ہے جو ہمارے پاس موجود ہے یہ دولت ہمارے پاس موجود ہے یہ خزانہ ہمارے پاس موجود ہے بس بات اس کے فہم اور شعور کی ہے اطراق کی ہے اور اس کی تنقید کی ہے اور یہ خلا اور کامیابی کا راستہ ہے اس کے سوا جو بھی راستہ ہوگا بربادی کا راستہ ہوگا جو بھی راستہ ہوگا تباہی کا راستہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی جائے اور سچی توبہ بھی کی جائے حقیقت یہ ہے کہ انسانی زندگی آج جس طرح یہ زندگی مختلف فطر اور حملوں کی زد میں ہے ایسا پہلے نہیں تھا اور پھر جو سبھی اموات ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں اسی ہفتے کم از کم میں دو موتیں ایسی جانتا ہوں جو بالکل جوانی میں ہو گئی اور اچانک ہو گئی تو یہ وقت اچانک آ سکتا ہے ماہ رمضان کی آمد آمد اللہ تعالی کی طرف سے یہ ان اچانک آ سکتا ہے اور پھر یہ سلسلہ جو زندگی کا یہ موقوف ہو کر اور امر کا سلسلہ موقوف ہو کر حساب و کتاب شروع ہو جائے گا تو کیوں نہ ہم اس نتے ہو سامنے رکھیں کہ خطروں کا دور آفاد کا دور تباہی اور بربادیوں کا دور قتل و کاردگری کا دور کسی کی اس عمر مستعار کی کوئی ضمانت نہیں تو پھر ہم ایک استعداد اپنے اندر پیدا کریں جس استعداد کا معنی یہ ہے کہ یہ موت کسی وقت بھی آج ہم تیار رہیں ہر وقت تیار رہیں اس موت کے لیے یہ اچانک آتی ہے یہ شریعت کا نظام ہے بتا کر نہیں آتی اچانک آتی اور اس نے سب پر آنا اچانک آنا ہے اور ایک پابندی ہم پر آئے ہے بلا تو بول سننا اللہ مان تو مسلم خبردار اس طرح تم پر موت آئے کہ تم مسلمان ہو اسلام کی حالت ہو جاہلیت کی موت نہ ہو جس کو فجور کی موت نہ ہو ہو سکتا ہے خصو و فجور کی موت کفر کی موت ہو رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یبنی زانی حدنی وہ مومن جس وقت زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا اس کا ایمان دل سے نکل جاتا ہے شرب الخم رہ شرب ہو جب شرابی شراب پی رہا ہوتا ہے تو مومن نہیں رہتا اس کا ایمان اسے نکل جاتا ہے منتظر ہوتا ہے کہ یہ زانی بدبخ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 این شراب گوشی کی حالت میں اور این عاکہ زنی کی حالت میں موت آ جائے تو ایمان تو باہر ہے پھر اس موت کو کیا کہو گے کیا فتوا لگاؤ گے اور آج کا دور اموات کا دور ہے تبھی اموات بھی ہو رہی ہیں کھتنے بھی ہیں اور قدر و غارت میری بھی ہیں اور قدرتی آفات بھی ہیں زلزلے بھی ہیں شرابوں اور بارشوں کی تباہ کاریاں بھی ہیں تو اگر ہم اپنی معصیت میں منہمک کو اور یہ موت آ جائے یہ موت کیسی ہوگی ایمان تو باہر ہوگا بلا تمہ سننا اللہ مان تو مسلم تم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ یہ موت جو اچانک آئے گی جب تم پرائے تو مسلمان ہو تو, تو اس کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ کھٹا حضرت کہ ہم اللہ رس کے رسول کی اطاعت کریں گے گزشتہ مناسب تو اسے توبہ کریں اور یہ وہ مخرج و مجاز ہے جس کو پیارے تحمر نے خاص طور پہ آج کے دور کے حوالے سے پیش کیا اکما منانور نے پوچھا تھا من نجات یار رسول اللہ یار رسول نجات کیا ہے نجات کی امور کیا ہے مطلب سوال ہے یہ دنیا کی نجات آخر کی نجات قبر کی نجات اور قیامت کی بہت سی گھاٹیاں میدان معاشر وہاں نجات اللہ کے سامنے وقوف وہاں نجات جب اللہ نظام قائم کرے گا اور ترازو قائم کرے گا اعمال کو تولنے کے لیے وہاں نجات اور جب پورے خراب پر سے گزرنا ہوگا وہاں کی نجات یا رسول افسوس ہم کیا ہے ہم کیا کریں کہ ساری نجات ان کو حاصل ہو جائے تو رسول اللہ سمجھ تین امور دھیان فرمائے تھے ایک یہ کہ امل کا رائے کا نشان اگر اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا اور زبان کو ہمیشہ بند رکھنے کی عادت ڈال دو بہت کم اس کا استعمال کرو اور جب استعمال کرو تو عین شریعت کے مطابق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 ان ساری شرائط کے ساتھ عمل صالح ہو اس کا اہتمام ہو اور پھر دعوت کا مربوط ایک طریقہ اور سلسلہ ہو اللہ اور رسول کے شریعت کی تنفیذ کا دعوت علی توحید کا اور دعوت علیہ کا ایک مکمل جو ہے وہ مسلسل طریقہ اور نمن موجود ہو تو اس پر اللہ تعالی کی رضا اور اس کی محبت حاصل ہو سکتی ہے تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ موت اچانک آ سکتی ہے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 کہ اللہ کے فیصلے نے اس سے اظہار ناراض کی نبی اسلام جب کسی کی فوج کی برکازیت کرتے پھر الفاظ کہا کرتے تھے کہ ان میں جلدی ماں آحلہ بلہ ماں ایسا بکل شین ان بہو الاجن کہ اللہ نے جین اٹھا لی اللہ ہی نے دی تھی تو اللہ کے ہر ایک کا وقت ہے مناسب اللہ کے اللہ جانتا ہے کس کا کیا وقت ہے جب وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ اس میں تاثیر نہیں ہوتی میں ایک لمحہ تعجیل ہوتی ہمیں چاہیے کہ اللہ کی نظام پر راضی ہوں بچپر کی موت ہو جوانی کی موت ہو بڑھاپے کی موت ہو اور کسی بھی صورت میں ہو نیا کاروبار چمایا ہے اور موت آ گئی نئی گاڑی لی ہے اور موت آ گئی ایسا کوئی جملہ اپنی زبان سے نہ نکالے جس جملے سے اللہ رب العزت کی ناراضگی کی بو آتی ہو اس فیصلے سے ناراضگی کی بھو آتی ہو ہمیشہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہونا یہ ایک انسان کا اہم اس کا کردار ہونا چاہیے کیونکہ یہ باتیں عام ہوتی ہیں ہمیں ان سے پریر کرنا چاہیے نبیر احزاز اس معاہدے پر فلتس پر تحت سے کہ صبر کرو اور صبر کر کے اللہ سے اجر حاصل کرو صبر کرو. اور صبر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ آنکھوں سے تو جاری ہوں لیکن زبان سے ایسے الفاظ نہ نکالیں جو اللہ کو ناراض کر دیں یہ صبر کے مناسب زبان بالکل خاموش ہو اور بند ہو آنکھیں بہتی رہیں آنسو بہتے رہیں یہ ایک شفقت اور محبت اور پیار کی حالانت ہے نبی احسن رویا کرتے تھے زاروں قطار رویا کرتے تھے لیکن زبان سے کچھ امڑا ادا نہیں کیا کرتے تھے اللہ کے ندا کے علاوہ یہی ہمارا کردار ہونا چاہیے اللہ باد سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر حال میں اپنی شریعت پر قائم رکھے اور مومن کو بڑا خوش قسمت ہے کہ اس کی خوشی اور غمی دونوں اللہ کے دین کے تابے ہوتی ہیں مسود اللہ, اللہ سن کی حدیث ہے عجب الامر امریل مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے فائن امرحو کل الح خیر اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بہتر ہے نسارت و سررا شاکارا وزادے کا خیر اللہ اسے اگر خوشی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جو اس کے لیے بہتر ہے وہ نسارت و اسے کر تکلیف پہنچتی ہے تو صابارہ صبر را کرتا ہے وزادے کا خیر اللہ یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے عجب الامر تو مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے اس کی خوشی بھی باعث رضا ہے اور اس کی غمیں بھی اللہ کی رضا کا باعث ہے تو ہر موقع پر اپنے پروردگار کی رضا کو تلاش کرنا اس کی شریعت سے وفاداری کرنا اور اس کی توحید و سنت کو سمجھنا اس کو اپنانا قبول کرنا اس کی دعوت دینا یہ ہم سب کا کردار ہونا چاہیے اللہ توفیق عطا فرمائے اللہ اس وطن عزیز کی حفاظت فرمائے اللہ اس ملک کو اسلام کو اور توحید کا گہوارہ بنا دے اس ملک کا جو نظریہ ہے توحید اور اسلام اللہ تعالیٰ اس نظریے کی حفاظت کی توفیق دے اور اس, اس نظریے کو جو اس کی تاخیر میں شامل تھا اللہ اس کی تنفیذ کی توفیق عطا فرما دے یہ مملکت توحید کی مملکت ہو یہ مملکت اللہ کے پیرے عمبر کی سنت کی مملکت ہو اللہ کے پیرے پیغمبر کی محبت کی مملکت ہو عمل صالح کی مملکت ہو اور علم نافے کی مملکت ہو یہاں صحیح بخاری پڑھی جائے پڑھائی جائے اور اس کا عموم ہو اور اللہ کے پیغمبر کی سنت اور قالفاض رفود اللہ کی سدائیں پہنچنی ہو اس طرح اس مملکت کا استوار ہو اللہ پاک کو ہی فرما اقول اقول حاضر اور سخت اللہ کو باحدان